پوار کرنا خوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَئِن تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَذُوقُونَ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بلا الله من للعبيد كدأ بيال فراعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلكم بان الله لم يكن مغييرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كذلك فعل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين آحد منهم ثم ينقضون أحدهم فِي كل مرة وهم لا يتقون فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ شدق الله نحمد صلی اللہ رسول الکریم الباد من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الصدری وصر عمرِ وحل العقدۃم السانی یفقہ قول الحمد صلی اللہ علیہ محمد, محمد مبارک وسلم اذ یقول المنافقون جس وقت کہنے لگے منافق و في نفی قلوب اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی غرہ حا دینہم دین کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا غرہ دھوکے میں ڈال دیا آلائے ان سب کو یعنی مسلمانوں کو دینہم ان کی دین نے عمئ عَلَى اللَّهِ اور جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پہ فعن اللَّهَ عَزِيزٌ الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے وہ غزب بدر کے واقعات کے بارے میں بات چل رہی ہیں کہ جس وقت مسلمانوں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے اور لڑائی شروع ہونے کی تھی تو چونکہ منافقین بھی کچھ آئے ہوئے تھے جو پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مدینہ میں رہ گئے تھے وہ ساتھ آئے بھی نہیں تھے لیکن ان کو لشکروں کا پتہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے اور کافروں کی تعداد بڑی زیادہ ہے تو وہ منافق اور جن کے دلوں میں بیماری تھی دلوں میں ایسی بیماری کہ شک کی بیماری ارتداد کی بیماری کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کفار کے ساتھ قریش کے لشکر کے ساتھ آئے تھے مکہ سے اور جیسے کیس بن ولید بن مغیرہ اور ابو کیس بن فاقے اور آس بن منابع بن حجاج اس طرح کچھ لوگ تھے جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے وہاں پہ لیکن انہوں نے پھر اپنے پاس روک کے رکھا ان کو جانے نہیں دیا مدینہ ہجرت کے لیے تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئے تھے یہ بدر کی لڑائی میں تو وہ مظبذ تھے ابھی ایمان ان کے دلوں میں پورا نہیں تھا اور بعد میں انہوں نے ارتداد اختیار کیا واپس مطلب کہ کافر ہو گئے تو وہ لوگ بھی ایسے تھے جن کے دلوں میں مرض تھا شک کی بیماریوں میں اتلا تو وہ سب کہنے لگے یہ دیکھے مسلمان موت کے منہ میں جا رہے ہیں ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہاں یہ چند نہتھے لوگ اور کہاں اتنے ہزار کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ان کے پاس یعنی ایک قسم کے جدید اسلحہ جو اس وقت کے زمانے کے حساب سے تھا اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا چند ایک تلواریں تو اس وجہ سے وہ کہنے لگے منافق جو مدینہ کے منافق تھے یا جو ساتھ آئے تھے کچھ لوگ اور جو مکہ سے آئے تھے لوگ جو بعد میں مرتد ہو گئے تو وہ کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں مرض ہے کہ غر رہا الاۂ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی اور یہ ہوگا اور یہ بڑے لشکر کو شکست دیں گے لیکن آج ان کا پتہ چل جائے گا یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں پہ, پہ پٹی لگی ہوئی ہیں جیسے آج بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے ابھی الحمد للہ یہ افغانستان میں جو ہوا کتنے چند ایک نہت لوگ تھے اور ساری دنیا مل کے ان کا ان پہ حملہ کیا ہُوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تو آگے کہا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں جو اللہ پر توقل کرتا ہے تو پھر اللہ غالب بھی ہے اور اس کی حکمت بھی جانتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تین کو ہزار کے ساتھ لڑایا اور کس طرح پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا اور وہ کس طرح کافروں کی انہوں نے پکڑ کی کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اس سے مسلمانوں کو پھر کتنا فائدہ ہوا اسلام کو کتنا فائدہ ہوا اس کی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیونکہ وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے تو جو عائد جن صفات پہ ختم ہوتی ہے اللہ کی صفات پہ تو اس میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے تو جو پورے مضمون کو سمپ کیا جاتا ہے ان دو صفتوں میں عموماً ہر عائد کی اس میں اینڈ پہ دو صفت اللہ تعالیٰ اپنی لاتا ہے تو یہاں پہ بھی عزیز کہ غالب ہے کس طرح کافر کی لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا اور حکیم اور اس کی حکمت بھی اللہ جانتا ہے کہ نہتھے لوگوں کو ایک بڑے لشکر کے ساتھ لڑا دیا تاکہ امن حل کا انبئی وحی من حیا انبعینہ کہ جس کو زندہ رکھنا ہے اس کو زندہ رکھ کے جس کو مارنا ہے ہلاک کرنا ہے وہ ہلاک ہو جائے تاکہ ایک دفعہ فیصلہ ان کا ہو جائے اولا طرح کاشتم دیکھتے عزت وف اللزین کفر ہو اس وقت جس وقت کافروں کو مارا جا رہا تھا ان کی روح کو قبض کیا جا رہا تھا الملائے کا تو ہوں فرشتے ان کو مار رہے تھے ان کے منہ پر چہروں پر وادبارہ ہوں اور ان کے پشتوں پر پیٹ پر اصل میں ادبار کا لفظ جو ہے یہ اس کے لیے ہپس کے لیے بٹس کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ اس کو کوٹیڈ کیا اعتبار ویسے دوبارہ مطلب کہ اس کو کہتے ہیں جو بیک سائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اتبار ایک جنرل لفظ استعمال کیا گیا تو سب مفصرین نے اس کے معنی وہی ہیپس کیے ہیں سورین کیے ہیں کہ فرشتے ان کو مار رہے تھے ان کے چہروں پہ بھی آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی تو, ولو تو نبی ولا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ولاؤ تعالیٰ کاش تم دیکھتے عز توف لذینہ کفرو جس وقت ان کو فارک کی روح نکالی جا رہی تھی ان کو مارا جا رہا تھا ان کی موت آ رہی تھی الملائقت ادربونا وجوہ ہو مدوار تو فرشتے ان کو مار رہے ہوتے ہیں چہروں پہ بھی اور پیچھے بھی ہیپس پہ بھی اور فرشتے ان سے کہتے ہیں وضو کو عذاب الحریک چک لو آگ کا عذاب اس میں دونوں اس مفہوم ہیں ایک تو عزو بدر کے واقعات کے بارے میں بھی یہ آیت اپلیکیبل ہے اور عام کافروں کی موت کے بارے میں بھی ہے غزل بدر میں یہ تھا چونکہ فرشتوں کی مدد آ گئی اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہوئی تھی ان کے پاس آگ کے کوڑے تھے لوہے کے بنے ہوئے جو آگ میں تپے ہوئے تھے تو آگ کے کوڑے تھے ان کے پاس اور وہ کافروں کو مارتے تھے اگر مسلمانوں کے سامنے سے آتے تو سامنے سے چہروں پہ اور سینے پہ ان کو مارا جاتا فرشتے ان کو مارتے اور اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتے تو پیچھے سے ان کے ہیپس پہ ان کو مارا جاتا فرشتے ان کو مارتے چونکہ وہ آگ کے بنی ہوئی تھی تو وہ چلاتے چیختے اور فرشتے ان سے کہتے کہ زو کو عذاب الحریق یہ آگ کا عذاب چھکو باقی عذاب تو بعد میں دیا جائے گا لیکن یہ ابھی بھی آگ کا عذاب جو ہے وہ آپ لوگ چھک لو اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت کفار کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس طرح فرشتے آتے ہیں تو ان کی روح جسے میں چپنے کی کوشش کرتی ہے یعنی نکلنے کی وہ نہیں تو فرشتے ان کو مارتے ہیں اور بہت شدت سے مارتے ہیں آگے سے بھی مارتے ہیں پیچھے سے بھی مارتے ہیں اور روح سے کہتی کہ یہ خبیص روح نکل جا یہاں سے اور گرم پانیوں کی طرف اور گرم آگ کی طرف نکل جا تو ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اب آگ کا عذاب چھکو تو جس وقت کافروں کی روح قبض کی جاتی ہے تو بہت برے طریقے سے ان کی روح قبض کی جاتی ہے نبی کریمصل میں فرمایا جا رہا ہے کہ کاش تم ان کو دیکھتی کہ کس طرح ان کی روح جو ہے وہ نکالی جاتی یعنی کوئی کوفر کرتا ہی نہ اگر ان کو ان سختیوں کا پتہ چلے ایسے ہے کہ جیسے زندہ جانور سے کوئی چمڑا نکالنا چاہے تو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اب آپ اندازہ لگائیں بکرا بکری یا جو بھی جانور ہیں وہ زندہ ہو اور آپ ان کا چمڑا کھینچ کے نکال رہے ہوں تو کتنی تکلیف ہوگی تو اس سے بھی زیادہ تکلیف کافروں کو ہوتی ہے موت کے وقت فرشتے ان کو مار رہے ہوتے ہیں تو اس میں دونوں مفہوم ہیں رزب بدر کے موقع پہ بھی اور عام حالت میں بھی کافروں کی جو موت آتی ہے ذالکہ یہ کیوں یہ اس سبب سے بے مقدمت کو کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا انہیں یعنی کافروں کو کہا جا رہا ہے جو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یہی کچھ تم لوگوں نے آگے بھیجا ہے وند اللہ علیہ سب اللہ مل آبید اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. جس طرح کوئی بڑا مجرم ہو بڑے جرم کیے ہوں اس پہ پانسی کا حکم ہو تو کوئی کسی بھی قانون کو عدالت کو ظالم نہیں کہہ سکتا کہ اس نے پانسی کے حکم کو دے کے اس بندوں کو پانسی بھی چڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ عذاب مقرر کیا تھا اور ان کو بڑی مہلتیں دی تھی آگے آیات میں آ رہا ہے کہ کس طرح ہے؟ مطلب ہے کہ ان کو ڈھیل دی گئی تھی لیکن انہوں نے تمام حدود کراس کی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے تو یہاں پہ ظالم کی بجائے ظلام کا لفظ لایا گیا ہے جو اللہ کی شان کے مطابق ہے اللہ کی تو ہر چیز سپرلیٹو ڈگری پہ ہوتی ہے تو یہاں ظالم کی بجائے ظلام کا لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں تو ہر طرح کر سکتے تھے لیکن اپنے بندوں پہ وہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں کیونکہ قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر ظلم پہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ لوگوں کو پکڑتے تو زمین پہ کوئی چھپایا بھی زندہ نہ رہتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کوئی سینگ لگاتا ہے کسی کو, کسی دوسرے کو تکلیف دے دیتا ہے تو کوئی چھپایا بھی زمین پہ نہ رہتا ہے لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں لیکن جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر جو اللہ کی پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے انا بد کل شدید کداب عال جس طرح دستور تھا جس طرح رویش تھی آل فرون کی جو فرون والے تھے آل فرون تھے والذین من قبلہم ہیں اور ان سے جو پہلے تھے بے آیات اللہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا فا خز اللہ فضم اللہ بنوب ہم بس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالی نے ان کی گناہوں کے سبب ان اللہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ تعالی بڑے قوت والے ہیں اور بہت سخت عذاب دینے والے ہیں یہ کفار اور عال فرون کی مشابہت کر دی گئی کیونکہ ایک حدیث شریف کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اس امت کا جو فرون ہے وہ ابو جہل ہے یہ ابو جہل کا لشکر تھا یہ قریش والوں کا انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا جس طرح کہ اعلی فرون نے یا اس سے پہلے جو آب سمود کی قومی تھی انہوں نے بھی اپنے انبیاء کی تکزیب کی ان کو تکالیف پہنچائی مصی علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ان کے ساتھ ہر قسم کا ظلم روا رکھا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال بھی پچھلی امتوں کے آل فرون جیسی ہے یا ایسی جو قبل آد و سمود کی قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی اپنے رسولوں کی تکزیب کی اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو پکڑا تھا تو اس طرح ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے سبب پکڑ لیا ہے تو جو انہوں نے آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان اللہ قوی ان شدید القاب بے شک اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے طاقتور بھی ہے جس طرح آد اور سمود وہ کہتے تھے کہ مانا شبد میں نقو ہم سے طاقت میں زیادہ کون ہے تو اپنے وقت کے پیغمبر کو حقیر سمجھتے تھے اور اس طرح تو یہ بھی مطلب کہ اپنے وقت کے پیغمبر کو بہت حقیر سمجھتے تھے گھروں سے نکالا ان کو جلا وطن کیا سب کچھ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آ گئی تو پھر انتقام ان سے بڑا سخت لیا گیا ظالقہ یہ اس وجہ سے بھی ہوا بے اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یق و کہ اپنی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا انعامہ اعلی قوم جو کسی قوم پہ اللہ نے نعمت کی ہو حترو ماں بے انفسم یہاں تک کہ وہ اپنے آپ ہی بدل دے وان اللّہ سمیع عن علیم بے شک اللہ تعالی سننے والی بھی ہے جاننے والی بھی ہے اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں ان کو اتنی سخت سزا کیوں دی گئی بدر کے موقع پر یا پچھلی قوموں کو وہ صرف اس وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم پہ نعمت کر دیتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر دیتے ہیں اور ایسے اعمال میں ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کر دیتا ہے اور ان کو پھر وہ سزا بھی دیتا ہے عذاب بھی دیتا ہے وہ نعمتیں ان سے چھین بھی لیتا ہے جس طرح کفار مکہ پہ قریش مکہ پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں کی اور اس سے پہلے جو فرعون عالِ فرون, فرون تھے ان پہ کتنی نعمتیں کی یعنی فرون کی بادشاہی تھی اور وہ ایسی مطلب کہ بڑی بادشاہی تھی قوت تھی کہ اس نے بھی کہا کہ, انا رب کہ میں تم سب بڑا, سب سے بڑا رب ہو تو اس کے کہتے کہ جتنی عمر تھی اس کے کبھی سر میں درد نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت بے تحاشہ تھی اس طرح کو میں صبح تھی قوم میں و سمود تھی اللہ تعالیٰ کو بڑی قوت تھی پہاڑوں में پہاڑوں کو تراش کے وہ اس میں گھر بناتے تھے وہ پچھلی سورہ آراف میں سارے ان کے ذکر گزر چکا ہے اور قریش پہ اللہ کی کتنی نعمتی تھی یہ کفار مکہ پہ کتنی نعمتی تھی کہ دیکھیں ان کو لیلا کے قریش میں اس کا ذکر آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مانوس کرنے کے لیے گرمیوں اور سردی کے کی سفر کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی رقوالی کرتے تھے حجاج کو پانی پلاتے تھے ان میں کچھ اچھی خوبیاں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑی نعمتیں کی تھی تو یہ گرمیوں میں گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے وہاں موسم ٹنڈا ہوتا تھا اور سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے وہاں موسم گرم رہتا تھا تو دونوں جگہوں پہ لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نرم کیا تھا اور انہوں نے صرف خانہ کعبہ کے متولی اور یہاں کے رہنے والوں کی نسبت سے ان کی بڑی آو آبھگت اور ویلکم کرتے تھے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہوئی تھی تو ان کے ساتھ ان کے معاہدے تھے مانوس تھے اور وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے چیزوں میں ہر چیز میں رعایت کرتے تھے تو اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں ان پہ بھی اور یہ بھی حجاز کی بھی خدمت کرتے تھے جو خانہ کعبہ کے لیے طواف تو پہلے سے لوگ کرتے تھے تو آتے تھے لیکن انہوں نے بھی پھر اپنی نعمتوں کو بدل دیا نعمتوں کو کیسے بدل دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم شروع کیا جس طرح وہ بنی اسرائیل والے کرتے تھے بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے فرون والے اعلی فرون تو انہوں نے بھی مسلمانوں کو گھروں سے بھی نکالا ان کو مارا بھی ان کو پیٹا بھی اور باقی ان کو طواف سے بھی روک دیا جو قربانی کی جانور وہ لاتے تھے عمرہ کے لیے اگر مسلمان آئے تو ان کو بھی روکا تو یہ سارے ظلم جب انہوں نے کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں واپس چھین لی اس وجہ سے نبی کریم صحت دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمین نے عزب کا منت نعمت کا کہ اللہ جو نعمت آپ نے کی ہے ان کے پھرنے سے کہ وہ مجھ سے چھین جائے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں تو جو نعمتیں ہوتی ہیں تو اس کو ایک تو دوسری کہ نہ سے بچے شکر نعمتوں کی زنجیر ہوتی ہے اس سے نعمتوں کو قید کیا جا سکتا ہے تو جو بندہ زیادہ شکر گزار ہوگا اس پہ اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں کرے گا والے شکر تم نا زیدا کو تو اس کو اللہ تعالیٰ فردر بڑھا لیتے ہیں لیکن انہوں نے جو نعمت اللہ نے ان پہ کی تھی تو وہ اپنے ہاتھوں ہی ان کو بدل ڈالا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب دی کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی پکڑ کیوں ہی ظال بین اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم پہ جو نعمتیں کی ہوئی یہ کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے لیکن یہاں تک کہ لوگ خود اپنی ان نعمتوں کو اپنے ہاتھوں بدل دے ون اللہ حسمی العلیم اللہ تعالیٰ سننے والی بھی ہیں جاننے والی بھی ہیں سننے والے یہ جو پلاننگ کرتے تھے جس طرح باتیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف تو اس کو اللہ تعالیٰ سننے والا تھا اور جو ایکشن یہ کرتے تھے فیل کرتے تھے تو اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم بھی تھا مزید کہا جا رہا ہے کداب اعلی فرون جیسے دستور تھا جیسے طریقہ تھا آل فرون کا والذین من قبلہم اور وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے قب بے بیات رب بہم انہوں نے اپنے رب کی آیات کو نشانیوں کو جھٹلایا فا بزنوبہم پس ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کی گناہوں کی سبب واغرقنا آل فرعون اور غرق کیا آل فرعون کو وہ کل ظالمین اور یہ سب ظالم تھے یہ بالکل پچھلی آیات کی طرح اس آیات کے بھی مضمون ہے الفاظ بھی زیادہ تر سیم ہیں لیکن تھوڑا سا ڈفرینس اس میں آیا ہوا ہے ایک تو تکرار کے لیے ہے کسی بات کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے تو اس کو ری انفورس کرنے کے لیے ایک بات کو دو بار کہا جاتا ہے تو اس میں یہ مضمون دوبارہ آیا ہے کہ اس وجہ سے کہ فرون والے کیا کرتے تھے قرض و بے آیا وہاں پہ تھا کفرو بیات کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا کفر کرنا بھی جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے اور ساتھ ساتھ تکزیب کرنا ایک تو اللہ کا انکار کر دیا اور ساتھ جو انبیاء آئے جو نشانیاں انہوں نے دیکھی ان کی بھی تکزیب کی جیسے فرون والوں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں ان کو دی کبھی دیکھیں ان پہ ایک عذاب آ جاتا وہ سر عراف میں کافی تفصیل سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کبھی ان کے جو ٹڈیوں کا لشکر ان پہ ٹڈیوں کا لشکر ان پہ آ جاتا تو وہ ان کے سارے دروازے تک کھا جاتے ان کی بویں تک کھا جاتے کبھی ان میں جوئیں پڑ جاتی ٹھیک ہے کبھی وہ کھانا بنا لیتے تو خون سے بھر جاتا کبھی ان کے مینڈک دفا دے وہ ان پہ آ جاتے تو کھانے کے پلیٹ میں کھانا نکال دیا اس میں سارے مینڈک آ گئے تو اس طریقے سے پھر جب ایک عذاب آتا تو پھر وقت کے نبی سے کہتے کہ یا مسول ربا کا بھی ما عہد کہ اموسا اپنے رب کو دعا کرو پکارو جو عہد آپ کے ساتھ کیا ہے کہ لینک شفتانہ رج کہ اگر ہم سے یہ مصیبت ہٹا دی یہ عذاب ہٹا دیے لنو منن کہ ہم ایمان لائیں گے لیکن پھر جس وقت وہ مصیبت ہٹائی جاتی تو پھر یہ مدلے کہ وہی وہ تقزیب کرتے نہ مانتے اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیتے تو جس طرح ان کو اللہ تعالی نے پھر انہوں نے اللہ کے آیات کو جھٹلایا اور آیات بھی کس کی رب ہے یہاں پہ اللہ کا لفظ آیا تھا کہ اللہ کا کی انکار کیا یعنی کفر کیا اور وہاں پہ کہ اپنے رب کی آیات کی تہذیب کی رب وہ ہوتا ہے جو قدم قدم پہ آپ کی پرورش کرتا ہے ہر چیز اسی کا کہتے ہو پھر اسی کی نہیں مانتے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے کہ جس کا کہتے ہو بندہ اسی کے گاتا ہے لیکن یہ لوگ کھاتے اللہ کے تھے اور ساتھ ساتھ ان کی آیات کی تغذیب کرتے تھے تو یہ ان کا دوسرا بڑا جرم تھا تقزیب کا بھی تو اس آیات کو الگ سے ذکر کیا گیا اور پھر یہاں پہ صرف پکڑ نہیں تھی وہاں پہ ہے کہ فض اللہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ دیا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فاہلق نا ہم بھی جنوبہ ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کے گناہوں کی سبب وہ اغرق نا اور اعلی فرون کو غرق کیا وہ کل ان کا ظالمین اور یہ سب ظالم تھے پھر جس وقت ان کی حد سے گزر گئی ظلم کی انتہا اور سب کچھ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا اور پھر ان کو موقع نہیں دیا ان نہ شرت ضواب عند اللہ بے شک سب سے برے بدترین جانور اللہ کے ہاں وہ ہے اللہ کفرو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فم لا یو اور یہ جی ایمان لانے والے نہیں ہیں اس آیات میں کائنات کے سب سے برے جانور ان لوگوں کو کہا گیا جو اللہ کے ایمان لانے والے نہیں ہے اللہ کا انکار کرنے والے ہیں کیونکہ پہلی آیات میں بھی ان کا ذکر گزر تھا کہ اولا کا قلع انعام بلہم عدل کہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کیونکہ جانور بھی ایک کتا ہوتا ہے ایک جانور کو آپ گھر میں پالتے ہیں تو وہ بھی جب آقا اس کو بلاتا ہے تو اس کے پاس آ جاتا ہے اس کو وہ فدا رہتا ہے جانور بھی اپنے آقا کا مالک کا وہ فدا رہتا ہے لیکن یہ کافر جانوروں سے بھی بدتا یہ اللہ کی نافرمانی میں اتنے آگے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی اتارٹی کو چیلنج کیا اس کو یعنی ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرو سب سے برے جانور بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کافر ہیں کفر کرنے والے ہیں فہم لا اور یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تب کسی پہ وہ سٹیمپ لگا لیتا ہے کہ ختم اللہ اعلیٰ قلوب ہم الاسم ہے جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے آنکھوں پہ پڑ چکے ہوتے ہیں جیسے لہم آزان اللہ عسمع بحا ان کے کان تو ہوتے ہیں لیکن وہ حق بات سنتے نہیں وہ لہم آئین نہ بیا ان کی آنکھیں تو ہوتی ہے وہ اس پہ حق بات کو دیکھتے نہیں لہم کلو بیا ان کے دل تو ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں حق بات کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی تغذیب کی وجہ سے پکڑ بھی لیا اور کہا گیا کہ یہ سب سے برے لوگ ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس آیت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ یہود کی شرنگیزوں کے بارے میں بھی یہ آیت منطبق ہے جو مدینہ کے یہود تھے ان کے لیے بھی یہ آیت اتری ہے وہ بھی یہی کرتے تھے کہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور کفر پہ جمے ہوئے تھے اللہ زینہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ عہد کیا منہم یعنی آپ نے ان سے عہد لیا آپ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ثم معین اور پھر اس معاہدے کو توڑتے ہیں عہد اپنے عہد کو فکر مر رہا ہر بار وہ ہم لاخون اور یہ ڈرنے والے نہیں ہیں اللہ سے یہ نہیں رہتے اس آیت میں یہ جو یہود تھے مدینہ میں ان کا ذکر اب چل رہا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کفار کے کفار مکہ کے ظلم جبر سے بڑے تنگ آئے اللہ تعالیٰ نے حضرت کا حکم دیا تو اس وقت حضرت کے کے لوگ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی بیعت بیت بیعت بیت ثانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما گئے تو وہاں پہ مثا کے مدینہ ہوا نثاق مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ نامینیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کی بات مانی جائے گی آپ کا بات آپ کی بات فیصل ہوگی کال فیصل ہوگی یعنی مانی جائے گی اور ساتھ ساتھ مطلب ہے کہ جو یہود تھے وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہو گئے یہود سب اربن ایریاز میں رہتے تھے مدینہ کے مین سٹی میں تو یہ اوس اور خزر جو رہتے تھے باقی تین قبیلے تھے یہودیوں کے بنو کریزہ بنو نذیر اور یہ پہلے کچھ لوگ اس کو نذیر پڑھتے تھے لیکن لفظ ہے نذیر واد کے ساتھ بنو و نذیر اور بنو قریضہ اور بنو و تو یہ یہ تین قبیلے تھے یہ بالکل مدینہ کے سراؤنڈنگ میں سارے رہتے تھے تو وہ بھی اس عہد میں شامل ہو گئے تھے جو مسا مدینہ اس میں یہ بھی تھا کہ کسی بیرونی دشمن کی نہ مدد کریں گے اور نہ اس کو مطلب ہے کہ کوئی اخلاقی مدد یا سپورٹ دیں گے اور نہ ان کے ساتھ کسی سازش میں شریک ہوں گے تو یہ بھی مسا مدینہ میں تھا اور یہ یہودی اس پہ وہ راضی ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن غزوہ بدر کے موقع پہ بھی انہوں نے عہد کو توڑا اور کچھ لوگوں نے کافروں کو ہتھیار پہنچائے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باس پرس کی تو یہ کہتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو پھر ان کے ساتھ معاہدے کو دوبارہ رینیو کیا گیا رینیول آف کانٹریکٹ رینیول آف جو پروٹوکولز تھے وہ دوبارہ ان کے ساتھ رینیو کے تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں آحت کے آپ کے ساتھ عہد تھا عہدہ ہوں اور پھر وہ اپنے وعدے کو توڑتے ہیں پھر کل مرا ہر دفعہ صرف یہ کہ پہلی دفعہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا پھر دوسری دفعہ غزب عہد میں انہوں نے ہیلپ کی پھر غزب عہد کے بعد جو ان کے ایک لیڈر تھے کابن اشرف وہ چلے گئے مدینہ والوں کے پاس سوری مکہ والوں کے پاس اور ان سے کہا آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آ کے مدینہ کا محاصرہ کریں اور ہم بھی آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے اندر سے اور آپ باہر سے اور مسلمانوں کو تباہ کریں ختم کر تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بار بار یہ اپنے عہد کو جو ہے وہ توڑ رہے ہیں وہ حملہ یتکن اور یہ ڈرنے والے نہیں ہے تو پھر آگے پھر اب مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا ان کے خلاف تو مسلمانوں کو اب اجازت دی جا رہی ہے فعماں تسکفن نہ ہوں اگر تم قابو پاؤ ان پہ یہ آ جائیں تمہاری نیچے جنگ میں فشرت بےم منخلفا ہو تو ان کو ایسی سزا دو کہ ان کے پچھلی بھی یاد رکھے مار مار کے بھگا دو ان کو یہاں سے نکال دو اور نہ صرف یہ کہ ان کو اتنی سزا دو کہ یہ خود متعلق عبرت حاصل کریں بلکہ وہ لوگ بھی منخلفا ہوں ان کے بعد آنے والے ہیں یعنی عبرت نک سزا دو تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان کی یاد رکھیں کہ کس طرح مسلمانوں نے پھر ان کو سزا دی کیونکہ ان کے کی یہود یمن میں بھی تھے اور دوسرے ملکوں میں بھی تھے وہ بھی اس انتظار میں تھے کہ, کہ کس وقت مطلب کے مسلمانوں کو ختم کیا جائے اور یہ یہودیوں کا غلبہ ہو جائے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایسی سزا دو کہ پھر ان کے اگلے پچھلے سب ان کو یاد رکھیں اور بھاگ جائیں لا اللہ میں عزک اور یہ بھی اس لیے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں تھوڑا مدلے کہ سدھر جائے نصیحت حاصل کرنے کے بعد بند اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اس کو تذکیر کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ نصیحت اسے حاصل کریں ابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ جو جور کے وہ تھے قابل نشرف تھے تو اس کے لیے تو کہا گیا اور وہ شاعر بھی بڑے اچھے شاعر تھے لیکن وہ کم وقت اپنی شاعری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کیا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گُسا کیا کرتا تھا. اور مسلمان عورتوں کے ایسے مطلب کے واقعات بیان کرتا تھا یعنی نیو ڈیٹی اس کی پوئٹری میں نیو ڈیٹی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت زیادہ ناراض تھے اس پہ بہت زیادہ حسن اور کہا گیا کہ اس کو رواج ابو القتل ہے اس کو جہنم جہاں اس کو قتل کر محمد بن مسلمان وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی بھی تھی اس کو یہ پتہ نہیں رات کے وقت کچھ لوگوں کو لے کے اور وہاں پہ ان کا دروازہ کٹ, کٹ کٹایا کہ ملنا چاہتا ہوں اور کچھ مطلب کہ مسلمانوں کے خلاف مجھے ہیلپ چاہیے تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے تو بیوی بی نے کہا بھی کہ باہر نہ نکلو رات کا دیر کا وقت ہے اور نہ نہ نکلو باہر لیکن یہ کہتے تو نہیں وہ میں جانتا ہوں یہ بندہ آیا ہے تو میں ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہماری ہیلپ کر دو اور یہ کر دو پھر ساتھ جب بیٹھ گیا تھوڑی سی مطلب کہ گپ شپ ہو گئی تو اس سے بہت خوشبو آ رہی تھی کعب اشرف لیڈر بھی تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت عورتوں کو بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ آپ سے تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہیں تو اس نے کہا کہ جس کے پاس مدینہ کے سب سے خوبصورت عورتیں ہوں تو اس کے جسم سے خوشبو نہیں آئے گی تو اس نے کہا کہ کیا میں آپ کے سر کو سونگ سکتا ہوں بڑی اچھی خوشبو اس نے کہا سونگو تو جو ہی اس نے سر قریب کر لیا اس نے پکڑ لیا تو اس کا سر کاٹا تو اس طریقے سے ایک آب اشرف کو وہیں پہ مطلب کہ جو وہ تھے پھر بنو کنکاو جی بنو کنکا تو ان وہ سناروں سوناروں کا کام کرتے تھے گولڈ سمتھ تھے وہ تو ان کے جگہ پہ بازار میں ایک مسلمان خاتون گئی پردے میں لپٹی ہوئی تھی تو وہ لوگوں نے کہا چہرہ دکھاؤ یہ کرو جو یہودی لوگ تھے وہ ان کو تنگ کرنے لگے تو وہ چہرہ دکھا نہیں رہی تھی پردے کا حکم آ چکے تھا تو انہوں نے یہ کیا جو دکاندار تھے گولڈ اسمتھ تھے سونارا تھے تو اس نے یہ کیا کہ ایک کیل کے ساتھ اس کا جو پردہ تھا اس کی چادر تھی اس کو باندھ دیا یا جو اس کی جو نیچے وہ مدلے کے وہ لباس تھا اس کو باندھ دیا۔ تو وہ جس وقت مطلب کے وہ گولڈ وغیرہ لے کے جا رہی تھی تو اس وقت وہ اس کے کپڑے پھنس گئے ٹھیک ہے اور وہ کپڑے اس کے اتر گئے۔ تو اس کا کچھ حصہ جسم کا ننگا ہو گیا۔ جس پہ وہ غشیکا کہ گر گئی بے ہوش ہو گئی وہ خاتون اتنی مطلب ہے اس کی وجہ سے تو ساتھ ایک مسلمان جا رہا ہے مسلمان نے جب یہ دیکھا اس نے आवाज लगाई اور ایک مسلمان تھے پہ بازار میں تو واقعہ کو مارا تو انہوں نے یہ کیا کہ سب لوگ جمع ہو گئے اور اس مسلمان کو قتل کر دیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتا چلا انہوں نے کہا کہ یہود ایک بنو انقا نے جو ہے معاذی کی خلاف ورزی کی ہے اب تم لوگ تیار ہو جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میسج بھیجا کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر ہم جو ہے آپ کے ساتھ مدلے کے آ رہے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ دن ان کا محاصرہ کیا یہ قلعہ بند ہو گئے انہوں نے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے تو قلعے میں چلے گئے نبی کرنسلوں نے پندرہ دن محاصرہ کیا اور اس کے بعد یہ لوگ خود سرنڈر کر گئے اور سرنڈر ایسے کہ صرف ہم عورتوں اور بچوں کو لے جائیں گے باقی جو چیزیں ہوں گی تو وہ مسلمان مطلب کہ اس میں سے لے لیں ٹھیک ہے تو ان کو پھر یہاں سے جلاوطن کیا گیا یہ خیبر چلے گئے جو اسے مدینہ سے کافی فاصلے پہ تو ان کو خیبر میں جلاوطن کیا گیا اور جو بنو قریضہ تھے بنو قوریزہ تھے انہوں نے غصبۂ بدر میں بھی غداری کی غزبۂ عہد میں بھی کی اور پھر غزوہ خندق میں ان کو بلایا تھا کہ تم لوگ آ جاؤ تو وہ ان کے شہر پہ آئے ہوئے تھے کفار کہ اب مدینہ پہ حملہ کرنا جو خندق کو دی گئی سارا کچھ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی محاصرہ کیا وہ جنگ تو ہوئی نہیں وہ واپس چلے گئے غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے ہوا نازل کیا اور جس کی وجہ سے وہ سارے لشکر جو ہے تتر بتر ہو گئے ٹھیک ہے خندق کو وہ کراس نہیں کر سکتے تھے تو پھر بنو کو سزا یہ دی کہ ان کے جتنے بھی جوان تھے سب کو قتل کیا گیا عورتوں اور, اور بچوں کو غلام اور باندھی بنایا گیا اور ان سب کا مال جو ہے تو بنی مالیگانے کو ایسی سزا دی گئی تھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں مطلب کہ یہ پھر ہاتھ آ جائیں تو پھر ان کو ایسی سزا دو کہ ان کے اگلے پچھلے سب یاد رکھے وحمت حاف اور اگر تمہیں خوف ہو کسی قوم سے خیانت کا یعنی وادہ خلافی کا فمب ذیل ہے تو ان کا معاہدہ ان سے ختم کرو برابری کی سطح پر یعنی یہ نہیں کہ خفیہ طور پر آپ اس پہ حملہ کرو اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہیں تو ان کا معاہدہ ان کو واپس کر دو یعنی ان کو اعلان کر دو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ اس وجہ سے ختم ہو رہا ہے اس کے بعد برابری کی سطح پہ آ جاؤ تاکہ وہ بھی پھر تیاری کریں اور آپ بھی تیاری کریں یعنی خیانت بیچ میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان اللہ علیہ الحائنین اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے نبی کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے آج کل تو کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے نا لیکن نبی کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں اگر جنگ بھی ہو آپ کا کسی قوم سے معاہدہ ہو آپ کو خوف ہو کہ یہ معاہدہ توڑیں گے اور ہمیں نقصان پہنچائیں گے یا یہ معاہدہ کے پاس نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر آپ اعلان کر دو ان کو ان کا معاہدہ واپس کر دو فمب ذیل چھوڑ دو ان کا معاہدہ توڑ دو ان کا معاہدہ ٹھیک ہے اللہ سوا تاکہ دونوں برابری کی سطح پہ آ جاؤ یعنی جہاں سے سٹارٹ لیا تھا دونوں برابر ہو جاؤ اور اس میں حضرت ابوداود کی ایک روایت ہے کہ حضرت کا رومیوں کے ساتھ ایک معاہدہ تھا کچھ مہینے کے لیے کہ اس مہینے میں ہم جنگ نہیں کریں گے اور اس کے بعد ہم آزاد ہوں گے لشکر کشی کے لیے اگر وہ ہمارے معاملات سیٹل نہیں ہوئے تو وہ معاملات سیٹل نہیں ہوئے اور حضرت میر معاویہ نے ایک لشکر تیار کر دیا کہ معاہدہ لیٹ سے کسی ڈیٹ کو ڈیٹ لائن جو تھا کہ اس پہ ختم ہو رہا ہے تو ہم وہاں تک رومی سرحد تک پہنچ جائیں گے اور جو ہی معاہدہ ختم ہوگا تو ہم ان پہ حملہ کریں گے یعنی کسی معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے لیکن تیاری کر رہے تھے کہ جو ہی معاہدہ ختم ہوگا تو ہم اٹیک کریں گے تو ایک بوڑھا شخص گوڑے پہ جس وقت لشکر جا رہا تھا تیار ہو گئی تیاری ہو گئی ایک بوڑھا شخص گوڑے پہ سوار ہوتا وہ آیا دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ الوفا اولا غدر اللہ اکبر اللہ اکبر الوفا اولا غدر کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اللہ سب سے بڑے ہیں اور اے مسلمانوں وفاداری کرو اپنے وعدے کو پورا کرو ولا غدر غداری نہ کرو خیانت نہ کرو حضرت میر المابی نے اس کو بلا لیا تو وہ نبی کریم اللہ وسلم کے صحابی تھے حضرت امر بن عمباسا انہوں نے کہا کیا بات ہے عمر اس نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی وسلم سے یہ سنا ہے کہ اگر آپ کے کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو نہ کولو نہ باندھو یعنی کوئی تیاری نہ کرو ان کے آگے اس کی یہاں تک کہ وہ معاہدہ آپ کا ختم نہ ہو اور دونوں برابری کی سطح پہ نہ جائے جب معاہدہ ختم ہو جائے تب آپ کو اگر منہ بھی کرنا ہے تو معاہدے کا ڈیوریشن ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کو منہ کرنا چاہیے تو دیکھیں مطلب کہ وہ صحابہ کتنے نبی کریم کے ایک ایک بات کو سمجھنے والے تھے تو انہوں نے فوراً ہی لشکر کو واپس آنے کا حکم دیا کہ واپس چلو اب لشکر کشی نہیں ہوگی جب تک مطلب کہ واحدہ کا ٹائم پورا نہیں ہوتا ان اللہ انہب الحائن بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرما اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں پہ عمل کرنے کی تحقیق کر